میںاسی مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہندو سناتوں کے خاتم لک لحت ہندو سنا تھوڑا شانج سام مخت منجا تعالی دنیا بھی پر ہر شر سکن اپنے رحمتہ اللہ سب کا حسین کرے اپنے شکریہ اج کا اس Okay. برادر یا سیری صاحب برادر صاحب. ذکر ودوان اللہ منعقد کیتا ہے اور سبب خاص اپنے والد کی رب سامنے تلب کردی اس محفل پاک لوتال بانیا نے محفل سم حاضری نے محفل کی دنیا خراب سونے اور میں دعا کرنا جو دوست حبار خلوصنا خال ستما جلام جذبہ رکھتا تماشائی جلسیا سے آمن والے لوگوں کی بڑی قسم کو تماشا دیکھنا ہو لنگر دننا ہو. اپنی نیت جس طرح اگر میرے سفر کر کے آیا ایگیوں کے یو ہوا مگر نہ کافی عرصے تو میں اپنے بیاں بند صحت ناسا اس وجہ میں وقت نہیں لینا ایک گزارش کرا سر کہ وقت مفت سرجیا گل تو اگے, اگے رب سونے دی جی بارگاہ بار میں دعا گو خدا دو لے دوست دین اسلام کا جذبہ رکھتا ہے یار چل کے پوتی تن کی گل سن میں دعا کرنا اللہ سونا امام علی مقام دے مقدس آدھا ہر ہر پہ حاضری پہ. اور حاضری میں اس کا قبول فرما کے انہوں نے والد صاحب کی بخش رویدہ نے جانے من آنند من دنند میں کیا ہوں یہ میں ہی جانا باقی ہر بندے کا ایک اپنا دکھتا ایک نظریہ خیال دماغ نگاہ رب سونا ہر بندے کے برابر دوست کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے دینے ہک کی مخالفت کرتے ہیں ان دے عجیب قسم کے دوست پر میرے ذہلی پی سیک اجی نما کی گل سنجو ج ہر بندے میں رنگ کے اعتبار نسل دے اعتبار میں نسب کے اعتبار میں کدو کامت اور جسامت کے اعتبار سے اللہ نے مخلوق کو برابر بول بول بول بول بول بول ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਮੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جو کی بات فرمائی ہے، وہ مخلوق کی کی اضرت <تصحیح> احمد اللہ علی اللہ ہر آدمی کی اپنی لگا اپنا خیال اپنا زیادہ کم اور کسی کام کوئی اکی بے زر جی اپنا پیدا نہیں ہیں دوست نقطۂ نگاہ یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے نے شکایت کی ہے نا آپ آتمشمر فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی گلو میں ہم آپ تینوں اپنی جات کی گل نہیں کر رہے تینوں آپ کی گل کر کے اشارت دین مستفا کی گل کر رہے جو لوگ ہمیں نہیں جانتے Earth... <situación> ان کی نگاہ میں ہم یعنی نگاہ درجہ سمجھا رہی ہے نا یعنی جڑے لوگ سانو نہیں جانتے انہوں نظر چسان اور جو لوگ ہمیں جو لوگ ہم سے دشمنی ہی رکھتے ہیں جو لوگ ہم سے دشمنی ہی رکھتے ہیں, دشمن ہی رکھ ہیں ان لوگوں کی نظروں میں ہم برے ہیں ایک سوخی کی بات کر رہا کرا ان کی نظروں میں ہم برے ہیں جو لوگ ہم سے اصد رکھتے ہیں ان کی نگاہوں میں ہم مغرور ہیں یہ لتا اتنا بیان ہو رہا نظر کے لیے سلیے یہ پریشان نہ ہو سبق بڑھا رہے گھبراؤنا جڑے لوگ کھاگے کا رشن رکھ رہے ہیں وہ نہ لیے نظر سے سنگر فرمایا جو لوگ ہمیں جانتے ہیں جو لوگ ہمیں ان لوگوں کی نگاہوں میں ہم اچھے ہیں اور جو لوگ ہم سے اقلیت رکھتے ہیں ان لوگوں کی نگاہ میں ہم خاص ہیں یہ اپنا اپنا رکھتا نظر اپنی اپنی نگاہ اور سوڑ اگے نتیجہ پتے کیا کریں اس گل میں جس چیز کا حصول ممکن نہیں ہے ابھی کا درجمہ سنا جس چیز کا حصول ممکن نہیں ہے دن رات اس کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں بجاتا ہے قوم کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے میں مصروف مند ہو کیونکہ یہ ملک نہیں ہے کہ قوم کے سامنے تو اچھا ہو بتا اپنے آپ تھکا نہیں کوئی کوئی نہ دیکھتے بچی دے تو کیوں اکیلے بڑی دس دیکھنا چاہیے کیوں ہے کیوں ہے کوئی ایسا کام کریے کچھ آ جاتی دہشت کر لاکھ مخلوق کو راضی کرنا محال ہے میرے دوست مخلوق کو راضی کرنا چھوڑ دے اور لگ جا اس کام میں جس کا سر نمب ہے اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا بس ایک اپنا ہدف رہا ایک اپنا نشانہ رکھتا اللہ کا فکیر ایسے تو نہیں نا بولیا اللہ فکیر جڑے نا وہ جہرا رب تو, آپ اچھا تو ہو, جا ہو جائے گا رب سونا سارے پتہ لا سکی کرنے آپ کو مخلوق کے سامنے اچھا بنا تو ہو نہیں سکتا لہذا اس خالق رابطی کرنے جب خالق رالی ہو جائے تو مخلوق راضی ہو جائے جے لوگ اسبے دے جا رہے وہ آدر نے لا جا رہے بھین کام ہے کا ہاں لاہور کافر آ کے میچ کھینٹ مدد والے سمجھنے والی گیل اللہ کا سر بندہ دیکھا ہو دہشت گرد اتنا اور منو آخ اگر رب بیان کرنا دہشت گردی ہے دہشت گردی ہے سب تو واٹا دہشت گرد میں اتائ یہ نہیں آتے سام ہاتھ ہاتھ لے میا سرب کی گل یاد آئی آر کڑی پرو پروایا ओ मेरा मन शिंदे उजाला بلا ہر بندے کا ہر اپنے کے نبی آخر اللہ فرما تھا. اب آئے آخر لگا محمد میرے ماں ماتا فرمایا اللہ سیل کر ابو چاہ بائی فرمایا سانوی سمجھاؤ ہر بتا ہر ہر پتے سیلا یعنی ہر دی ہر سینا شیشے شیشہ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਲਾ ਨਰੋਇ ਇਹ ਸਦੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਚਲਾਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਰੋਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੌਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਨਰੋਉਂਦਾ ਵੇ ਉਲਾਹੀ ਕਸਮ ਗੱਲਾਂ ਕਸੂਰ ਸਦੀਹ ਹੰਦਾਰੇ ਕਸੂਰ ہوئی کالا کھڑو جانا مورا کھڑو جاتی ادارا بھی تھا لال کھلو جاتے آپ کی شکا لا دکھا فرمائی فرماری جہیں بندے نیا شکل لگا میں محمد کچھ بچے بننا ہاں مولا ہو سارے برابر سارے چکی دہاری لکھ मैं बरमारी अगर सारी कौम बराबर नहीं होती तो फिर मौल सारा कहना और कोई अच्छे भी आए कोई बुढ़े भी है جدو برا برائی کرے وہ برائی کا تعلق اگر اس نے برائی کی قانون ہے نا قانون ہے جی مولوی برائی کرے تو سارے برابر ہے پھر قوم د شرابی نے کئی سو کئی بغیر ہر کسان کا مسئلہ بچ سکتے میں سارے والا کیا یہ سوچی بولتی اپنی ماری ٹھیک نہیں آپ جہ لایا اپنا چہرہ کچھ سانوج سنو ہے کوئی نہیں اسے واسطے ساچے دشمن جو سجن ہے سانو تھوڑے کمونے ہاں ہاں ہاں میرا پیر باہو جب All right. ہوں جی گلام کر دو گا ایک گل شاہ والے بوسری سنا پہ شان شہابہ یہ دو گلام شانے والے بیگ اور, شان اور اس واسطے سن صحیح اللقیدہ سننی نہ حد تم پشاق کہ نہ ہد تم اور بزرگ تو بات کہ اقتدار یہی ہے کہ نبی کے نبی کے جان سارف کے ساتھ بھی محبت ضروری اور نبی کی بیت ساتھ مہاتم بکنت... جی ہے سانے میں تاکہ سان کنارا مل جائے شان تاکہ اسلام والی ہدایت ہے لوک عام ساس آ سب پہلے شانے والے دو گلا سام ہو گیا اور جا کرے ناجر نہیں ہونا یہ بندہ کرے لگ سو رحمت جب دو دور ہوا سب آنے مجید جی آ جاتا ہے کئی مقامات آلے اتحاد عزت و ناحوس کا بیان فرمایا تسکر فرمایا عزمت بیان فرمایا ایک تھان سے نہیں پرانے وزیر ایک مقام کے لفظ اہل بیت بیس دشان بیاں کیا فرمایا اللہ اللہ مولا پیش پیش اپنے محبوب نانس گانے ہرج ہر ہر گراہ ہر برائی ہر گراہ ہر پریتی ہر برائی ہر پارش نال <سؤال> امن دل دماغ فرمائے لاح دیا آپ حل کر محبوبہ تیری آگے بڑھتے ہر ہر بات کو مولا چھوڑ ہر قسم کی برائی پور فروا دیتی دی ہے دی میرا بڑا سو تو, تو پاک پاک دو مس فروائے ساثر روپی خاندان گواہی گواہی کر اگر آپ دیارہ کلاب تک کیا شک آل برد بشان فرمو دلیں کس زبان سے ہو بیان از دشان احال برد یہ دی یہ دی برد بشان برد برد سے ہو <سؤال> <سؤال> आए तू ही रस लاهر हर साल आ आला बोल लह पे फरमाते जिन जेल खाने شنگار جنج کی پڑھیا the sea was to کپڑا so <ihremhn>! کو اپنے خلاف گھر جبڑے کی تو جن کو کپڑے کوئی نہیں رات سہرا کپڑے یہ جنیا چیز کٹیاں رہ کے اپنا اپنا سواد رہا برقرار نے تبلا دل برقرار مولا نے یہ پرشن کیوں بنایا اللہ نے اس پرشن کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں میری اور میرے محبوب کی شاد کا بسرا ہونا چاہیے فس پک دوسرے رل <سؤال> مل جر شہ کا جائزہ فاصل ہو جایا نہ چار چیزیں پہنچا نہیں رہ مسلم کا دل کہ بےمانی پیے دو نمبری پیے پچے رب رو کی دشمنی پیے دی دشمنی پیے والی پے آج اسی لیے اسی لیے وہ حسین جنما لے گا کیونکہ برتن ولید ہو چکا ہے برتن ولید ہو چکا ہے بھائی برتن خراب ہو چکا ہے اس برتن میں باقی سارے بزرگ نے دنیادار دنیا دار کدی اور کدی میں سمجھا دنیا دار کیوں دنیا داروں نے فرمایا دنیادار کی تاریخ فرمایا دار ہوئے بیٹھا کلے کل محبت دنیا بھی نہیں بٹھاؤ اور آخ یار دنیا کی محمد نہیں بیٹھا رہے دنیا میں گیا یعنی خدا دنیا پیچھے منی پیسہ کوئی بغیر پیچھے ڈوبیا پیسے شاید پیچھے ڈبیا پی اسے ایسا چرہ بڑی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دبن تعال خالق میوان حضور فرموंदे ਨੇ فرمایا جائے ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ دنیا یارا ساریا سین तो सब दहशतग नजर आज चक्कर चक्कर अग बड़ी खड़ी होल वाले बर्तन सारी अग बड़ी खड़ी होल भी कत्ते पानी कौम ने तो आखना दहशत करी मूड़ी मारी जा جو نہیں فرمائی میرا مطلب ارکے دے لگے کہ دنیا سے ایک طرف ہو جاتا نہیں دنیا کی محبت بے شک چھوڑ دو دنیا کی لالچ اور چھوڑ دو دل میں محبت صرف جس دل بہت ہی محبت آ جاتی ہے نا خدا کی قسم کر کے نا وہ دل پھر باد ہو سبحان اللہ میرے مغل سرکار اللہ ہو آپ سرکار آپ سرکار جنگل جانے پانی تلاش ہو رہی ال گرجا نظر آیا آپ نے گرجے والے اور دور ہے گرجے والا آخر چھ میل دوری تو پانی ملے چھ می کی دوری پانی ملے گا ارن کو پہلے سا طاقت مکن کو پہلے اصل پانی لگا لے آپ نے فرمایا نہیں ادھر جان کی کوئی ضرورت نہیں ہاتھوں زمین کھولو تھوڑے تھے بڑی بٹان آئی گرجے والا <سؤال> سائی دیکھنا پہ انہیں اگیں بھی کھی پتھر پتھر ہٹا کی کوشش کی نہ ہٹیا ہٹیا نہ آپ نے فرمایا سی امر بے نبدے بت نوت ن امر بنپ کے بولار سوال امر بنب کے بدھ نے علی اللہ کی کسم تیرا خون رہنا پسند نہیں کرتا آپ نے فرمایا اللہ قتل کرنا پسند کرتا بے شک بے شک فرمایا اللہ میں سو قتل کرنا پسند کرنا جدو مولا علی مل مل سرکار نے اجازت منگی کو میرے آخرایا امر ہے مطلب آخر جن کی جن کی طاقت اگرچہ ہے مگر وہ جسمانی طاقت منی منائی مولا علی سرکار جلدی تیسری مرتبہ جب نظر مولا علی سرکار نے میں مقابلے چڑھ جاگا مجھت میرے نے فرمایا جن مولا علی سرکار نا رکار رکار رکار عمر بن ابد بدھ آخر آدھا ہے تو مجھے پہچانتا ہے مجھے جانتا ہے مولا علی سرکار نے فرمایا تو مجھے جانتا ہے آہا انہیں ریج ریج پڑیا اپنے امر بن ابد بدھ انہیں جزار ہزار روگ والی آپ نے فرمایا جا مان نہ ہے در کر رکھے اور حملہ گبر نہیں تلوار چن امر بن ابدی تلوار چنڈی آپ نے تلوار ڈھال زور ڈھال شریف گئی زخمی ہونے باوجود پھر کو بارے اللہ کروا گر فرو شیر تلوار چکنا شیر شیر دل no, no, no, no, no, چانچ آپ سرکار نے نا اس پتھر وہ جڑا ہٹنا نہیں سر آپ نے نا دے تھلے اپنی انگلیاں بار اللہ پتھر ہے بے شک بے شک جنی فرمائی پتھر اٹ گیا چشمہ نکلتا ہے قربان جاوا چشمہ نکلیا سارے کیا تبی آگے فروایا نہیں عیسائی پوچھ ل کیا تبی دال آپ نے فرمایا ہا میرا نام میں سرمان جاسائی آپ سردار نے کم بڑا آخر چشمہ کٹن والا یا پیگمبر ہوا یا پیگمبر دباد ہوا میں دماد نبی ہاں انہیں پہلی سان پسند یا یہ سلا نبی نے کرنے یا داماد علی نے میں گئی ہے چلے آمان. آمان. چلے آمان. پتہ نہیں کب میں چشمہ توجہ چسمائی مولا روز مولا رو فرما نے فرمایا گرپتی یاد جس دل چم سونا ساری دنیا اس علی دل چاد خ بسر چشمہ کیے رب سونا ہر قربان جانا ہوں پیڑ جس دل <سؤال> چادی آباد ہو جس دل <سؤال> چنیا <سؤال> اس کا ٹھکانا بندوت بن ج دنیا کٹھا نہیں نے کٹھے کر سکے کرنی آخر کچھ نہ کرنا پہنا میں کیا کر کے میں گزارا کرتا میں اپنی جان کا جنام چلا رہا فرمائی وہ جذبہ نہیں رہا عرض کی ابا جی دل ہوں محبت وہ گل سنا رہے آئی جی جی بالکل محبت فرمایا پتر آ فرمال نے فرمایا تیری اولا دے میں شفقت ضرور کرنا محبت صرف تیرے نال شفقت محبت, محبت, محبت, محبت صرف اندر محبت ہاں جدو انج دل ہوا ٹکا صرف, صرف, صرف, صرف, صرف, صرف, صرف, صرف, صرف محبت دل خدا دو فرمائیے جذبہ ہاتھ بھی دو ہاتھ حسین دو دو سن مگر قربان جاوا حسین کا دل جس دل صرف بسرا محبت میں ایک حسین بھی آف لائے جی ایک حسین بھی کرچہ ہے تابدار جو ن سبحان اللہ یہ یہ اہل بیت اہل بیت کی محبت اللہ اور اس کے اصول سے بلا درجے میں نہیں لبلے درجے بھی نہ لب لے لیں کہ تو خلوص دل ایک پورا توجہ ہے نا اور پھر کراپت رسول رسول دی قربت اے خود ایک درجہ بے شک اور آر پھر سب تا کری رسول نسبت نسبت رسول پر اپنی آخرال مین تتر پر تینوں میں بوسا دین لگا کمال یہ نسبت رسمند کہ پتھر جی پتھر لکھانا گلیاں چلے پھر بے شک کئی پہاڑ کئی جی جی وہ خلا پتھر اسکول اس واسطے سکول گیافا پھر اولاد اور پھر وہ او بھی علی وہ بھی حسین وہ بھی ہسن وہ بھی ہسلین کری مہن کی اما پاک جی فرمائی جی, فرمائی جی, فرمائی جی, فرمائی جی مولا چالا نے فرمایا ای اس آیت ماتا علامہ ما جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تالا آپ سرکار فرما فرمایا مولا چالا پات محبوب نے دعا کی کیا یا مولا میری اول آل بیت میچ پاک فرما لے پاک فرما لے ہر برائی کراف صاف کر لے مولا تعالی نے اپنے حبیب کی بیت میچ پاک فرما دیتے پاک, پاک, پاک, پاک فرما کے بھی فرما دے لوگ نا دور فرما دے خدا بتایا قوم سوال ہوگا ج تسکرا جنہ رب دے پران نے کی تے اولا تو مراد کون شکاو ایک گروا مراد،, مراد محمد پاک، علی پاک حسمین کری مینا پاک اور امام حسین اور قربان جاوا ایک گرو یہ آخر ایک گرو یہ آخر دلیل نے اور جی آخری سارے آخت اپنی دلیل نے دلیل خوران حدیث کی گزارے گزارے میں اللہ ایک جہے آن تنہے بیت نے کہ جنہ کی تسریل ربرن نے کلی ادواج کا بنا نبی پاک دے گھر والوں فرمایا عالم جہاں ہوں وہ گل نہیں کرتے دونوں کو اپنے اپنے دلائل لے اور دونوں پر حق ل مگر پسندیدہ مد اور جمہور کا مدا سیف بار ابن عربی رحمت اللہ آپ لکھ رہے نوی پاک نبی پاک سرکار کی اولاد آپ کی ادوا جہرا ہر قریبی، ہر قریبی سوڑے دے، اپنے محبوب دور اٹھ کے آ جائے لیکن گرمان جاسے نہ نشا دیکھ نہ خوبا ملتا ہے نہ اللہ کیوں؟ کیوں؟ اس واسطے کی مولا تعالیٰ نے سلمان سارے رسول تصدیق رسول ہر کری اور آخر بیت اور صحابہ اور ہے زبان اور اسے مہر لاما امام یوسف بن اسماعیل نبال آپ فرماتے ہیں فرمائے. شیخ اکبر صوفیہ کے بزرگ صوفیہ کے بزرگ اور استاد لہانا شہ سے اکبر کا قول بہت ابر ہے شہ کے اکبر کا قول بہت ہے اور ہمیں اس کے ساتھ پورا اتفاق سبحان اللہ بزن اللہ سبحان اللہ یہو گل سنا چاہتا اکبر نے فرمایا ہے توجہ ہے اور پٹھے ہک والے بھی سوال کرنی جی ابو الحب بھی تو چاچا سی توجہ نہیں ہے جی تھے سے چچا تھی وہ بھی سے قریبی تھی میں اس قربت سے مراد روحانی قربت ہے نہ کہ جسمانی اور دلیل ہی میرے نے نبی کی حدیث وہاں سلمان و ملا البیت سلمان جسمانی طور پر اسے قربت نہیں آ سکتی وہ روحانی طور پر اتنا قریب ہوا یہ امی نے فرمایا یہ بھی فرمائی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور روحانی جی ہے نا روحانی کرا روحانی قربت یہ ہے ایمان تو بادل یہ روحانی ہے روحانی ہے تعلق کو مت سمی کراس لڑی دکھوئی تعلق نہیں تعلق, تعلق ایمان دال ہے روحالیت دا تعلق ایمان دال دا قرابت ایمان تو بعد اور جن قرابت زیادہ اتنا مقام زیادہ اور میرے نبی کری حدیش ثابت کہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ اور روحانی کرابت ہے نا میرے آخار او منی السین ہے حدیث میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے جیوے گا اچھا حالانکہ حسین ابن علی ہے حسین حسینیٹے اور نبی توجہ نہیں جبا تو یہ کیسے ہو گیا بھائی میں حسین سے ہوں اور حسین اتنے میرے آنکھا نامدار نے کمال کرا پتھروں بیان فرما بہت تحسیل فرمانے فرمایا نہیں حسین دے اندر فرمایا ہا کا بنایا اے دو میرے نے حسن حسین یہ دے میرے پتر نے توجہ ہے حدیث نے بھی آخیا قرآن نے بھی آخیا شمام وسن کو پوچھا گیا وسن تینوں نبی دا بیٹا آخیا حالانکہ رہا ہے حالانکہ تباسے حسن پاک نے فرمایا مرے رب کا قرآن نہیں اللہ، سبحان اللہ پڑیا تران نہیں پڑیا وہ حیران ہو گیا آپ نے یہ آیا ہے پاک تلاوت فرمایا آپ نے فرمایا قرآن فرما نا ابنا ون سالا واخس مطلب اپنے پتر لے کے آؤ اپنے لے, اپنے اپنے لے, اپنے لے تو اپنی آؤں لے کے سائن میرے پاپ نبی نے جب پہلے کی گل کی نال کی, اونا کی اور کی رب دے حکم زی. تات مولا فرما رہا ارے فرما د فرا دان جاسے ہوگا زمان آپ سچے مولا علی سن سجے پاسے امام حسن کبے پاسے امام حسین حسین پیچھے لے کے آوگے امام نے فرمایا سانو رب نے نبی کا پتر آخیا اپنا پتر لے کے جائے اپنی آؤ میں آج الختصر کہ بلا یہ سوال کرتے لوگ اس کا کیا مطلب ہے آلو سن منی والا میں آلو سین جہالت دیتے ہوئے ٹوکرے میں نصب مراد نہیں ہے نے فرمایا پاک, دے اندر پاک محبوب نے قرابت دے کمال نو سبحان اللہ کہ حسین نال حسین میرے علی میرے کیتی ہے تو جبریل سنتا پیا گیا جبریل نے کیتی کی رسول اللہ میں تو سنوار دوسرا دوا دون ویک محدثین نے کیا مثال دیتی ہے جبریل وہ نور مفور کر وہ فرش اس کا انسان کے ساتھ اگرچہ محمد الرسول اللہ بھی نور ہے مگر بشری لباس میں ہے بشری لباس میں بس بس بس ہے, بس بس ہے بس بس بس بس بس بس اگر نسب مراد ہوتا دا اور جڑا میں لفظ نسب دا استعمال کر رہا اس خاص خون دا رشتہ مراد لے رہا بے شک جا نے استعمال فرمایا ویسے تو حسمن نسمن ہر ہر حیثیت نبی پاک سرکار حاصل یہ میں موٹے لفظا چاہ کہ میں حسین سے ہوں اور حسین میں ایک موٹے لفظ مثال دے مسئلہ سمجھا لگا مشابت نہیں یعنی کہ کوئی پوچھتا ہے کینے تہنے چ بولو بولو بولو مطلب یہ مطلب آتا ہے تنہا پتر ہوں کبلا یہ سدیش پاک جہاں نشا والا رشتہ خاص بولنا پیا حسینسین اور حسین مطلب ہرگے دے نہ مطلب ہرگے دے نہ میں پہلے کہ تنہیں ساڈا مراد کی ہوتی ہے ساڑی کہ تنا پتر ہے اس مراد نہیں ہے اس مراد میں حسین گربات اور حسین گرو میرے <ideology> دو جبریل نے یار کی یار سننا میں مطلب کہ تھوانا ایک دوسرے کے قربت ہے مینوے کی گل سنا رہا سرابا بھی یہ گل چوڑے گی مگر الحمد للہ اپنے کادرین عقیدے دی کتاب بے شک اہل سنت و جماعت بے شک آپ دی کتاب لکھی ہوئی آپ سرکار نے محبے محب رسول علامت بیان علامت نمبر حقہ اہل سنت و جماعت علامت نمبر اندر آپ نے فرمایا جا بیت صحابہ دا दुश्मन होता है मेरे दे सामने एक जनाला पेश कीता है। आपने इसको फरमायावजो नहीं बढ़ता। ले तो नहीं फरमाई हदीस पा के थोड़ी थोड़ा गल मत समझे बारह तकरी ना आया बैठा गल नहीं पढ़ाया وجہ پوچھے گئی آپ نے فرمایا میرے اسمان بہت رکھا اور ہار کیا قریب رشتہ قریب کا رشتہ نواز رسور اور صحابی صدی کو سدی کو عمر عمر دو نبی پاک سرکار دے تے عثمان علی دو نماز نماز نہیں مرے جڑا <laughs> <laughs> او, او کہ جس کی جن امامت دے منصب تے فیل کرنے خود نبی اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ <laughs> <laughs> خدا قسم کر کے آنا بندے کی کھوپڑی نکر لگے ملے بھی نظر جن صحابیت دی تشریح نشے پرانی فرما قرآن کا انکار چیٹا جنا پڑھا سمر نہ رکھے وہ میرے محبت فرمانے توجہ نہیں جی فرمائی ہوا چاہ کر کے میں گل پیا کر نہیں سنگیا رکھو جناب سن جمال سچا اے سبحان اللہ. بڑی کام کیسا بین ذکر نہیں کرتے جی میں نہیں کرتی آخلے بیت کا ذکر اج کرنے ہیں جیسے بزرگ سکھایا اصل کہا کرتے ہیں کہاں نبی حدیث پا کے مس کہ اے لوگوں میری آلے بہت انج جیو طوفان دن والے سلام کی کشتی فرایا دوسری ہدیشاب دو، دو، ستارا تو فرمایا کستور جس کی چل رہی ہے ہمیشہ یہ جرا دلی بورڈ لا بہل نگر لے لکھائی ہوئی بڑی روخان کے چلتی ہے پتا لگتا ہے हां आखिर ऐसे मूजद ने आ, आ, जे आए कि हम हम जो है ना वो कुदरती कुदरती साथ निमने के लिए तैयार है میں میرے آخیا میرا پوڑا جہا ادھر پھر ویخ پڑا کی ہے اتے بورڈ نہیں آتے جڑا کشتی دا کا محلہ کیونکہ کشتی تفان چی چلتی ہے بوڑ اوے بھی کوئی نہیں آتے سمندر چی چلتی ہے بوڑ اتے بھی کوئی نہیں آتے آم پانی چل رہی ہے بورڈ بھی چلتا کشتی ادھر لے کے جانیبان جاوا فرمایا جا جی جا جا ہنرا پی جائے پی جائے روشنی ہو جائے پھر ملا چلتے ستارے کی سمت سے ہاں ہاں مت تو سمجھے آم بندے گھر ہلیرا پہ ملہ ملا سمت ستارے دستے ادھر روجا ہوں ادھر روجا یہ چچے مینو نہیں پتا کہ ستارے کی سمت کی ہے کہڑا ستارا کیری سمت پیا دستا بتا ملا ستارا کہ پرانے بابیا کو پوچھو یہ جت ویسا سی تجوڑے ہوں سنڈ تو اٹھ کے ستارے ویکنا فلاوتا فلا اتے کڑوتاج ٹائم نہیں ہویا نہیں اللہ پھر اٹھنے کے فلا اتنے پڑھایا ٹائم کہ بلا جی وقت دس گئی او سیمت فرمایا کشتی ستارے کی سمت الحمد چلتی ہے سن الحمدللہ اہل آج جمع کے پاس کشتی بھی ہے اور سمت بتانے والے ستارے بھی ہیں فرمائی ہوئے کشتی بھی ہے اور سمت بتانے والے بھی ہیں ستارے بھی ہیں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کماسل سبزیلت لو ہوا کیا مطلب جب فتنوں کے اندھیرے فتنوں کے اندھیرے تمہیں اور تمہیں کا خطرہ ہدایت پا لو توجہ میں قسم کر کے آنا ظلم جہالت اندھیرے آم ہومت تو پتا نہ جویں ہوا معاشرہ بنے آئی ستارے اور دیگر صاحب اللہ اصتی آ سوار ہونے ہوں اور سمت صحابہ والی इसीलिए तो लोग आज कहते हैं यार हर बंदा अपनी तारीफ करता कि पिछले चलीए सचा आखिए मैं आखिया कि बला जो जहालत के समंदर चूंबा गया की पता है آہل بیس ال میری آلے بینس نال محبت کرو میری آلے محبت کرو کیونکہ ان کی محبت تمہیں نجات دلایا فرمایا آ جڑی میرے آہلے بہت نا یہ زمین کن جن ج محبت اور صحابہ محبت کناروں لگ شاہ <سحابہ> اور منال سید سی کے اکبر نے دا، قریبی. سبحان اللہ ادرت شرید نا فرو کیا جنہی تاری فرم پوران فرما نہیں فرما من لواہ بھی سمجھ آ رہی یار جنوبی گل سمجھ نہ آن وا گل سمجھ نہ آئے کی سمجھا آ رہے آ رہی ہے سونے آ رہے ہردیش سواری مسئلہ آ رہی جاج ہے مینو سمجھ آئی بھائی ہاں چے نہیں بندے چرا راج ہوئے ہاں آخر جنا بزرگوں نے اس نمبر تے بہان قابل بنایا نا خدا کی میں سدکے جا میرے مرشد چوہے برابر چوہے برابر میری اوقات نہیں سیان آپ ہاتھ چھت دن ہزاروں سامنے بہ کے بولی اور جا سامنے ہر ہوگ دی سمجھ آ رہی ہے یہ رگان نہیں سمجھ ڈاکٹر بہن وال نہیں آتی رگ آ فیر الحمد للہ سما الحمد للہ اللہ کے سچے فکیر چند دن بیٹھے قوم کی نبز کی کچھ سمجھ آ کچھ سمجھ آ گیا جڑی ناڑ فٹکے نا पता लाग है क्यों फड़कनी पड़ी असल गल मसला मैं बयान कर रहा हाजिर असी फिटने चंगे बैठे हो देखे, देखे, देखे। چیل میں پا کے ہاتھوں پڑا دیکھ نہیں کمال میرے مسلا ایک ہوتی ہے تبلیغ تقریر ساری تبلیغ دور جڑی نہیں نہ سمجھ آئی یہ مطلب پوری سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آئی ہوئی نہیں سمجھ آئی اگیں تو مجھے شک سی بھائی آئی تسلی میں گئی اور تھی یہ چاہتے ہو کہ سانو یہ گل نہ کر سان سان تلن کے چاول سانے ان پو ل گئے بھی چول پکڑ گئے تھا اصل راج تجیے اور میںا مارے شریعت رسول نہیں قرآن نہیں سنایا حدیث نہیں سنائی میں تھوانوں کوئی رانجے کے شیر سنا پھر کی سنا اگر تس نہیں سنا اصل چیزیں سجنا جا ہوا سر یہ ہر کھڑی ہے اصل اس شہر کرنا سی میں ہر شہر ہے قبلہ ہوں آپ رشتے کی بیٹھے ہیں اور ایک بندہ بن مردیا کلمہ نہیں مرن تو یار تین کلمہ کلمہ کیوں نہیں لفیف ہوا کیوں ماریا گیا یار بس کچھ نہ کچھ بد وقتی میری آخر انہیں آخیا کلو مین نسیب ہویا کہ میں دنیا دے اندر صحابات دشمن امام جلال سیوتی جی نہ ہوڑی ہو جا صبہ دشمنوں مہنگا اٹھ رہا ان کو مردے کلمہ نہیں پہ तो तो के मर्दा पे। और जालुकवास्ते रिश्ते हर शायद खड़ा गया नाले भी बड़ा खड़ा उन खुदा का बंदा पुलिस ना बनाओ شہد کی ہر شہد کا حرم شریف کی محفل چی کسی ہوتے لگا گیا علی تن رحمت اللہ ملشق ملشق قوم ناضی کرنا نہیں الحمدللہ رب سونے اپنے راضی, راضی ہو جائے کہ بلا بغض ایک بڑی وی بڑی لانت اور محبت رکھتا ہے اچھا صاحب اور جہاں سفائی جن اور جنہوں نے شان رب کا پورا بیام فرما مولا ترالا شالا ساند ہے اور وہ او جذبہ تا فرماوے آمین جس جذبے دے اندر اور ہوئے اور ایسا ایمان تا فرماوے جس ایمان دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمانی نہ ہو